در مصطفی کی تلاش تھی میں پہنچ گیا ہوں خیال میں در مصطفیٰ کی تلاش تھی میں پہنچ گیا ہوں خیال میں نہ تھکن کا چہرے پہ اثر نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہے جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے شکر میں سر کو جھکانے کے لیے داغ حسرت کے مٹانے کے لیے شکر میں سر کو جھکانے کے لیے کی بیٹارے کیے رو تو چلو ایک نئی نعت سوہار چلو پہلے کچھ اش سوہارو تو چلو سیری عید سی گر ہے پھر مبارک سفر قافلہ لا مدین کا تیار ہے مجھے سب کافی لدیل کتیہ نیکیوں کا نہیں نیکیوں کا سرکار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا جہاں پر ملائکہ کا حاضری دیتے ہیں فرشتے جن کے دربار میں حاضری دیتے ہیں ہاں, ہاں مدینے پاک میں میرے آقا کا روزہ ہے مدینے پاک میں مسجد نبوی شریف ہے مدینے پاک میں بقیہ مبارک ہے مدین پاک میں ہزاروں صاحب کرام کے مزارات ہیں ہاں ہاں مدینے پاک میں اب اس قدر وسعت ہو چکی ہے وہ ایریا اتنا بھر چکا ہے کہ اب تو میرے آقا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزا انہوں کا مزاح شریفی مدینے پاک میں ہے مدینہ منورہ آئے اس کی کیا شان ہے کیا بات ہے اس قدر مدینے پاک کی برکتیں ہیں کس مدینے کی طرف جا رہا ہوں کہ ستر ہزار صبح ستر ہزار شام یو بندگی زلف و رک آٹھوں پہر کی ہے اس مدینے کی طرف جا رہا ہوں جب علماء پر اور اس شاک پر کا تصور باندھتے ہیں تو کوئی مدینے میں ایسا ادب کرتا ہے کہ وہاں جوتیاں نہیں پہنتا کوئی مدینے میں ایسا ادب کرتا ہے کہ وہ استنجا نہیں کرتا کوئی مدینے میں ایسا ادب کرتا ہے کہ گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے پاک میں گھومتا نہیں ہے چلتا نہیں ہے کہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے مدینے کی زمین کو کیسے رو دوں ہاں ہاں وہ مدینہ ہے جہاں آشیک رسول نے ایک سے ایک عشق و محبت کی داستان رقم کی ہے مجھ جیسا گناہ گار مجھ جیسا سیاہ کار مجھ جیسا بدکار مجھ جیسا بیکار آج مدینے منورہ کی طرف تصوری تصور میں چل پڑا ہے چل پڑا ہے ہمارا سفر سوی مدینہ روا دوا ہے اے دھڑک لو اے میری دل کی دھڑک لو تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا اے میرے دل کی دھڑک لو تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا جب میرے سامنے وہ گنبد خضرا ہوگا جب میرے سامنے وہ گنبد خضرا ہوگا میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو ہمارا کو محبت کا تصوری تصور میں یہ جو سفر مدینے کی طرف روا دوا ہے کس قدر پر لطف سفر ہے کس قدر پر لطف نظارے ہیں کیسا ذوق بر رہا ہے کیسا شوق بر رہا ہے کہ این قریب این قریب ان قریب،, ان قریب میں مدینہ پاک میں داخل ہو جاؤں گا میں مدینہ پاک پہنچ جاؤں گا میرا وجود میرا گندا وجود واقعی سچ مچ مدینے پاک میں داخل ہو جائے گا سبحن اللہ سبحان اللہ مدینے کی طرف ہمارا سفر جاری ہے مدینہ مارا سج اب ادب سے سج پتے گزرا تو شہشہ لاج رکھ لینا میری دیوانگی کی تو خدایا لاج رکھ لینا تمہاری انجمن میں ہے سبھی سنجیدہ سنجیدہ چلا ایک مجریب کی طرح میں جالی میں تہبہ چلا ایک مجریب کی طرح میں جالی میں تہبہ نظر شرمندہ شرمندہ بدل لرزیدہ لرزیدہ رکو رکو ایک کافڑے والا رکو جو آنے والے تدیل کر لینے دو میں اپنے وجود کو کچھ ظاہری طہارت کے ساتھ تو لے لوں کچھ اشک بہانے دو اپنے باطن کو کچھ آنسو بہا کر سچی تو ماں کر کر اس مات کو بھی تھوڑا صاف ستھرا پاک کر لو آقا کا مدینہ آنے والا ہے وہ مدینہ آنے والا ہے وہ مدینہ جو کون کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی مہراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے نہیں جانتا میں مدینے کے آتا وجود مدینے پاک میں داخل ہو گیا اے میں کس قدر نصیب والا ہوں کہ مجھ جیسا گناگار سیاہکار کار بندہ آقا کے مدینے پاک میں داخل ہو گیا یہاں کی فضائیں معتر محتر یہاں کی ہوائیں پاکیزہ پاکیزہ یہاں ہر چیز نور نور نور نور ہو رہی ہے کیوں نہ ہو کہ نور والے آک کا مدینہ ہے نور ہی نور میں نہا رہا ہے اب تھوڑا ٹھہر جائیے اب تو آقا کے دربار میں جانا ہے میرے آقا کے روزے پر جانا ہے میرے آقا کے قدموں میں حاضری دینے جانا ہے ذرا کپڑے بدل دینے دو میں میں اندر سے خراب ہوں گندا ہوں میں تو صاف ہونے جا رہا ہوں مگر کچھ ظاہری طور پر اپنے نئے کپڑے پہن لو اچھی اچھی خوشبو لگا لو آ مدینہ لگا لو آقا کو راضی کرنے کے لیے آقا کے روزے کی طرف جاؤں گا میرے آقا سے شفاعت کی بھیک لینے کے لیے آقا کے روزے پر جاؤں گا آئیے آئیے آئیے اب نظر جے شرمندہ شرمندہ اپنے پیارے پیارے آکا گلاگاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا کے روزے پاک کی طرف چلتے چلے جا رہے چلتے چلے جا رہے چلا ہو ایک مجرم کی طرح میں جانی بے آکا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانی بے آکا نظر شرمندہ شرمندہ پتن نرستا نر سیتا تیرا سہنی کہا شاہ کون مکا مجھ سے آسی بھی امت میں ہوگا کہا تیرے افو کرم کا شہید ہو جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حق تیرا کا کونوں شادی کونگ مجھے محبت خزرہ کی ضرورت ہوگی میرے Oh, boy. ڈرتے سر جھکا کر مرتے جاؤ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف جیسے ہی آپ موڑیں گے کو مدے گئے کا خوبصورت نظارہ ہوگا آقا کے قدموں میں ہماری حاضری ہو رہی ہوگی آ سب سب کا نظارہ کر لیجیے آکا کے گمبت خزرا کا نظارہ کر لیجیے یہ پیارے پیارے گمبت خزرا کا نظارہ کر لیجیے آئے آئے کتنا پیارا پیارا, پیارا, ہے کتنا پیارا, پیارا سبز سرز تد کا بھے نژ ہے کس قدر سہا دیکھو ہے کس قدر, قدر سہا یا سے سے سے رسول اللہ اس الحو کا شفا ایتا یا رسول اللہ اسلامی بھائیوں قدموں میں حاضر ہو سر جھکائے ہاتھ باندھے میٹھے محبوب کی شفاعت کی بھیک مانگ لیجیے یا رسول اللہ میں آپ کے شفاعت کا سوالی ہوں اس الکا شفا یا رسول اللہ اس الکا یا رسول اللہ اس الکا یا رسول اللہ اس الک شفا ایتا رسول اللہ اس الک گدا سرکار الو جو Sayyidin گزرے کی آن آن تجھ, سے تجھ سے چھپا تو گرو گرو کیسام شور سور سگے بے سگے کوئی کمی سرورا تم پہ کرو میں کر کے ستم اپنی جاپ گروا سے جاؤ گا آیا ہوں بہت شا س جو, جو می تمہارے فرمائے تو وہ ایسا, ایسا, ایسا اور ایسا یہ نافرمانی نا اپنی पर ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو مو مکارے سے تجھ سے چھپا تو کروں کس کے ساتھ تو نظر کی ہے آیا بہت ملتا سا آیا بہت ملتا سا سرکار عطار آ... ہے ایمان کی حفاظت کا سوال ہی کی عطار ہے ایم کی حفاظت کا سوالی خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے کالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد